یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو داتا یا غریب نواز یا کچھ کہنا ہر مسلمان جو مسلمان اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے قرآن و حدیث کو مانتا ہے کبھی بھی اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اولیا جو ہیں وہ اپنی جیب سے کچھ دیتے بزاد کچھ کرتے ہیں تمام مسلمانوں عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام طاقت اولیاء کو یا انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی ہے بغیر اللہ کی عطا کے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا جیسا کہ مشکا شریف کتاب العلم حضرت امیر ماوی رضی اللہ عنہ سے حدیث ان انا قاسم اللہ یوتی میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا جب عقیدہ یہ ہو کہ کوئی غریب نواز ہے تو اللہ کی عطا سے کوئی کسی کا حامی یا مددگار ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے عطا سے شرک نہیں ہاں کوئی یہ کہ بغیر اللہ تبارک قواطالیٰ کی عطا کہ یہ اختیار اس کو حاصل ہے یہ خال شرک ہے اب میں قرآن کی ایک مثال دیتا ہوں سور مریم نکالی حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی ایک بڑا حسین اور جمیل آدمی ان کی طرف آنے لگا وہ بڑی پارسا نیک بیوی تھی ان کا یہ آدمی میری طرف کیوں آ رہا وہ سہم گئی ظاہر ہے پہچان تو نہیں سکے وہ سہم گئی جب ڈر گئی تو پوچھا تم کون وہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام وہ کہا انا رسول ربک میں اللہ تبار قبا تعالیٰ کا رسول کیونکہ وہ فرشتوں کے رسول تو کہا کائی کے لیے آئے دیکھو انہوں نے یہ جملہ کہا جو قرآن موجود سور مریم لی احابہ لکے غلامن ذکیہ میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں صاف ستھرا بیٹا ہبا کروں عطا کروں بیٹا تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا جبری علیہ السلام کب سے عطا کرنے لگے معلوم ہوا کہ من جانب اللہ تھے. اللہ کی جانب سے آئے اور اس کی تفسیر یہ ہے اس میں بعض لوگوں نے اردو تراجم میں بہت زیادہ مار کھائی لیکن ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نتیجہ یہ نکالا کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے چاہ کے غریبا میں جبریل علیہ السلام نے پھونک مارا اللہ کی جانب سے اللہ کی زن سے تو حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور اس کے بعد یہ سال سلاط و سلام تولد ہوئے اب یہ جملہ دی کے لیے احابل غلامن میں تمہیں بیٹا بخشنے آیا تو جبریل تو بیٹا نہیں بخشتے بخشنے والا تو اللہ تعالی لیکن من جانب اللہ اگر یہ اولیاء کوئی تصرم کرتے ہیں من جانب اللہ اور یہ کیا نام ہمارے یہاں علم کلام یہ تے کہ کسی نبی کی جو کرامت ہے کسی ولی کی یہ اس کے نبی کا موجزہ ہے یعنی جس نبی کا وہ امتی ہے اگر موس علیہ السلام کی امت میں کوئی قوال بتا ہے یہ اس کی تو کرامت ہے لیکن جسے جس وہ نبی کہتا ہے موسا علیہ السلام ان کے نبی وہ ان کا معاذہ تو حضور علیہ السلام کا امت ہی کوئی کمال ان سے سرزد ہو یہ ولی کی تو کرامت ہے لیکن حضور علیہ السلام کا معوضہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں اسے یہ ملا بغیر حضور کی غلامی میں تو کوئی کمال نہیں ملتا تو بطور کرامت یہ ساری چیزیں جائز ہیں اور من جانب اللہ تصور نہیں کرے ظاہر ہے کہ پھر خالد ستن شرک ہوگا اور یہ ہمارا ایمان یہ ہمارا عقیدہ نہیں اور کوئی صاحب